فَإنَّ خیر الحدیث کتاب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور محرم کے مہینے کا ایک خاص مقام ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے چنانچہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اس رویت میں ہے جسے نقل کیا ہے جناب ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ افضل السلیہ بعد رمدان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے جس مہینے کے روزوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے یہاں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں نمبر ایک کہ اللہ کا مہینہ حالانکہ سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں لیکن جس مہینے کی نسبت خصوصی طور پہ اللہ کی طرف کی جائے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے لیکن مکہ والی جو مسجد ہے اسے کیا کہتے ہیں بیت اللہ اللہ کا گھر حالانکہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے جو پاکستان میں مسجدیں ہیں وہ بھی اللہ کا گھر ہیں لیکن جس کا نام یہ رکھ دیا جائے کہ بیت اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیگر گھروں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے ایسے جب محرم کے مہینے کو کہا گیا اللہ کا مہینہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خصوصی ایک اہمیت ہے اس کا ایک خصوصی مقام ہے اور پھر یہ بتایا گیا کہ رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ کون سا مہینہ ہے محرم کا مہینہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اور جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ یہ دونوں اپنی اپنی حدیث کی کتب میں لے کر آئے ہیں کہ قریشی لوگ زمانہ جاہلیت میں زمانہ کفر میں جب کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے محرم کے دس تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور جب نبی نبیسلم مدینہ میں تشریف لائے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی یہ روزہ رکھنے کا آڈر دیا لیکن جب رمضان کے روزے فرد ہو گئے پھر آپ نے کہا جس نے یہ روزہ رکھنا ہے رکھ لے جس نے نہیں رکھنا نہ رکھے تیسری حدیث سے جو ہمیں ملتی ہے اسے بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ محرم کی دس سلی روزہ رکھتے ہیں آپ نے کہا یہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ کو بتایا گیا یہ دن بہت عظیم دن ہے یہ بہت اچھا دن ہے یہ کون سا دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون اور اس کے ہواریوں سے نجات دی سناچے موسا علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تو اس لیے یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موسا علیہ السلام سے زیادہ تعلق تو میرا بنتا ہے یہودیوں کا کیا تعلق ہے تو آپ نے کہا کہ موسا علیہ السلام سے زیادہ تعلق تو میرا بنتا ہے سناچے آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا سناچے آپ بھی رکھتے رہے اور مسلمان بھی اس دن کا روزہ رکھتے رہے دیکھنے والی یہ بات ہے میرے بھائی کہ محرم کی دس تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسا علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی یہ ان کے لیے یوم آزادی ہوا ایسے ہی میرے بھائی یوم آزادی کا تہوار انہوں نے کیسے منایا روزہ رکھ کر اور اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا یہ تہوار انہوں نے اپنے طور پہ منایا یا اس وقت منایا جب موسا علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنی مہر لگائی موسا علیہ السلام نے روزہ رکھا تب یہودیوں نے روزہ رکھا تو اس لیے میرے بھائی ایک تو یہ ہے کہ اگر خوشی کا دن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بطور عید کے منائیں بطور تہوار کے منائیں ہاں اگر کسی نبی نے کام کیا ہے آپ کے پیغمبر نے کام کیا ہے آپ کے رسول نے کام کیا ہے تو تب وہ دین ہے تب وہ دین ہے اور جناب موسا علی اسلام نے اس دن کو منایا تو کس انداز میں روزہ رکھتے جلوس نہیں نکالا بنگڑے نہیں ڈالے اس قسم کی کوئی مدرسے منعقد نہیں کی بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھا اور ان کو ماننے والے بھی اس دن کا روزہ رکھتے رہے اور جب معاملہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا لیکن جب رمضان کے روزے فرد ہو گئے تب آپ نے کہا کہ اب محرم کی دستری کا روزہ فرد نہیں ہے جو رکھنا چاہے رکھ لے جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے اب میرے بھائی موسا علیہ السلام کی وجہ سے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں یا اللہ کے رسول کی وجہ سے حالانکہ موس علیہ اسلام کیا ہے نبی ہے لیکن ہم روزہ کس کی وجہ سے رکھتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو جن کا دین ہے جن کی سنت پہ چلنا ہے جن کے نقی قدم پہ چلنا ہے وہ صرف اور صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ محرم کی دس کا روزہ رکھتے رہے لیکن ایک سال آپ نے کہا کہ چونکہ اس طریق کا روزہ یہودی رکھتے ہیں تو میں آئندہ سال رہا آئندہ سال تک میں رہا تو میں نو محرم کا روزہ رکھوں گا اور نو محرم آنے سے پہلے پہلے آپ فوت ہو چکے تھے آئندہ محرم آنے سے پہلے پہلے آپ فوت ہو چکے تھے بلکہ محرم سفر ربی الاول جب آپ نے کہا تو اس کے بعد سفر آیا ربی الاول آیا ربی الاول میں آپ فوت ہو گئے ایک تو یہ پتا چلا کہ آپ عالم الغیب اپنے فوت ہونے کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ میں کب فوت ہو جاؤں گا اس لیے کیا کہہ رہے ہیں ل ان بقی تو من سے کہ اگر میں عندہ سار رہا تو میں نو محرم کا روزہ رکھوں گا لیکن آئندہ سال آپ نہیں رہے اس سے پہلے آپ فوت ہو گئے دوسرا یہ پتا چلا میرے بھائی کہ یہودی دس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں نا عبادت ہے نا تو مسلمانوں نے بھی عبادت کی لیکن فرمایا نبی نے کہ ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے اس لیے آئندہ نو محرم کا روزہ رکھا جائے گا اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دس کا دس محرم کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے موسیٰ علیہ اسلام کی وجہ سے سات نو محرم کا بھی رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی موافقت نہ ہو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو میرے بھائی عبادت میں بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں ہم عیسائیوں کی مخالفت کریں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے نقشے قدم پہ چل پڑے ہماری کتنی ایسی رسمیں ہیں ہمارے کتنے ایسے امور ہیں جو ہم نے یہودیوں سے لیے عیسائیوں سے لیے اور ان امور کو ہم نے اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ایک عید میلاد النبی کو لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں نے کہاں سے لی؟ عیسائیوں سے لی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو بطور عید میلاد النبی کے مناتے ہیں کرسمس ڈے کیا ہے یہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے یوم پیدائش ہے تو اس کا تہوار وہ مناتے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنے نبی کا تہوار منانا شروع کر دیا آپ نے نبی کے یوم پیدائش کو یوم ولادت کو بطور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانا شروع کر دیا جب کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی اس حدیث سے جہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دس محرم کا روزہ رکھیں نو محرم کا روزہ رکھے وہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ہم نے مخالفت کرنی ہے یہودیوں اور عیسائیوں وہ کام جو صرف یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ خاص ہیں ان کا کلچر ہے ان کے دین کا حصہ ہیں ان کی ثقافت کا حصہ ہے وہ امور جو ہیں ان سے ہم نے اتنا کرنا ہے ان سے ہم نے دور رہنا ہے لیکن وہ امور جو پہلے سے مسلمان بھی کرتے ہیں عیسائی بھی کرتے ہیں تو وہ ہم عیسائیوں کی وجہ سے نہیں کر رہے وہ ہمارا اپنا کلچر ہے ہماری اپنی تہذیب ہے ہماری اپنی ثقافت ہے لیکن وہ چیز جو خاص ہے یہودیوں کے ساتھ جو خاص عیسائیوں کے ساتھ اب اگر ہم اس کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہیں تو میرے بھائی شریعت ہمیں اس سے روک رہی ہے شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ان کی مخالفت کرو خلاصہ اکلام یہ ہے میرے بھائی دس محرم کا روزہ ہم رکھیں گے اس لیے کہ اس دن کا روزہ موسا علیہ السلام نے رکھا اور ان کی وجہ سے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کلام کو روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا لیکن جب رمضان کا رمضان کے روزے فرد ہوئے آپ نے حکم واپس لے لیا ترغیب باقی رہی کہ رکھو سواب ملے گا کیا سواب ہے مسلم شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جو دس محرم کا روزہ رکھے گا اس کے ایک سال کے گنا معاف ہو جائیں گے کتنے سالوں کے میرے بھائی ایک سال کے گنا معاف ہو جائیں گے اس لیے ہم نے دس محرم کا روزہ رکھنا ہے اور چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آئندہ راہت نو محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تو اس لیے ہم نے نو محرم کا روزہ بھی رکھنا ہے اور جو نو محرم کا روزہ نہ رکھ سکے دس کا رکھا ہے وہ پھر ساتھ گیارہ کا رکھ لے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے یہودیوں جیسا عمل نہیں کرنا یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے میرے بھائی نفلی روزے رکھنے کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے آپ کو معلوم ہوگا صحیح حدیث ہے بخاری ہے مسلم کی روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے سحل بن رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے ریان جس کا نام کیا ہے اس دروازے سے کون داخل ہوں گے روزے دار داخل ہوں گے روزے تو سارے مسلمان رکھتے ہیں روزے تو سارے مسلمان رکھتے ہیں پھر سارے ادھر سے داخل ہوں گے نہیں میرے بھائی فرد رودوں کی بات نہیں ہو رہی فرض تو سارے ہی رکھتے ہیں بات ہو رہی ہے کہ نفری رودے کون رکھتا ہے یہ نہ بولے میرے بھائی جنت کے کتنے دروازے ہیں ایک دروازے کے نام ریان ہے ان کے دوسرے کے نام ہے نماز گیٹ سلاد گیٹ کہہ لیں آپ اور تیسرے کے نام صدقہ گیٹ ہے ٹھیک ہے ایسے ایک ہی نام ہے یہ بتایا گیا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اب کیا نماز سے کون داخل ہوگا نماز والے گیٹ سے جو نماز پڑھتے ہیں نماز تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں پانچ وقت کی جو نفلی نماز کا زیادہ اہتمام کرتا ہوگا وہ نماز والے گیٹ سے داخل ہوگا اور صدقہ زکوٰۃ والا جو گیٹ ہے صدقہ خیرات والا وہاں سے کون داخل ہوں گے واجب زکاط ادا کرنے والے واجب زکوات تو سب نے ادا کرنی ہے جو نفلی صدقہ خیرات کثرت سے کرتے ہوں گے وہ اس گیٹ سے داخل ہوں گے اور اب آج میں نے زیادہ ٹائم سوالوں کے جواب کو دینا ہے درس مختصر ہے اب آخر میں یہ میرے بھائی مجھے بتائیں وہ کون سی شخصیت ہیں جنہیں جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں کیا ان کے مقام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے یہ جناب صدیق ہیں جن کا یہ مقام ہے انہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ محرم کے مہینے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا بہرحال ایک مستقل موضوع ہے کوشش کروں گا کل کر یہ پرسوں اس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے محرم کے مہینے میں جو بدعات مسلمانوں میں ہوتی ہیں ان کا ذکر کروں گا لیکن ان کا ذکر کرنے سے پہلے ان لوگوں سے درخواست کروں گا جو صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں جو چاروں خلافہ کو ماننے والے ہیں جو تھوڑی بہت بتتے آپ کرتے ہیں آپ بھی چھوڑ دیں اگر آپ ایک بدت کریں گے تو دوسروں کو ہزار بتوں سے آپ نہیں جوڑ سکتے وہ کہیں گے جس وجہ سے آپ ایک بدت کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم ہزار بتتے کرتے ہیں اگر آپ دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں تو ہر بدت تر کرنا ہوگی ہر بدت سے دور رہنا ہوگا تمام بدات کو چھوڑ دیا جائے ہر قسم کی بداعت سے دور رہا جائے تو برحال میرے بھائی کہہ رہا تھا کہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ جنت میں ایک گیٹ ہے جو مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جو کسرت سے روزے رکھتے ہوں گے اور اس کا نام کیا ہے ریان گیٹ فرمایا وہ گیٹ کھلے گا آواز آئے گی روزے دار آئیں اور اس گیٹ سے جنت میں داخل ہو جائیں اور حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ داخل ہو جائیں گے یہ گیٹ بند کر دیا جائے گا اے اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ ہم تمام دوستوں کو جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس گیٹ سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق نیاد فرما. یہ ہے اللہ کو وسیلہ دینا کس چیز کا وسیلہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا اللہ کی صفات کا واسطہ دے کے اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر مہربان ہو جا اپنی رحمت سے ہمیں جنت کس گیٹ سے داخل فرمانا میرے بھائی نفری روزہ ایک رکھیں اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ وید کرتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا کتنے دنوں کا اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کی وجہ سے اسے جہنم سے اتنا دور کر دیں گے جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیں گے کہ یہ مسافت ستر سال کے سفر سے طے ہوتی ہے جتنا فاصلہ ستر سال سفر کر کے طے ہوتا ہے اس فاصلے کی مقدار کے برابر اللہ تبارک اس آدمی کو جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اس لیے میرے بھائی اور روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو روزے دار کے منہ سے روزے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے وہ کسوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے چاہے رمضان کا روزہ ہو چاہے کوئی اور روزہ ہو اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا رمضان کے روزے کوئی بھی روزہ ہو اس لیے میرے بھائی نفی روزوں،, روزوں کا اہتمام کریں محرم کے روزے رکھیں سوموار جمعرات کا روزہ رکھا کریں چاند کی تین, تین دن جو ہوتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ ان کے روزے رکھا کریں ذیل کے جو ابتدائی نو دن ہوتے ہیں ان کے روزے رکھا کریں ان تمام روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ایسے ہی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن ناغا کرنا یہ سنت ہے کس کی داود علیہ السلام کی اور اس کی تائید کس نے کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روزوں کا یہ انداز بھی اختیار کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی کہے میں روزانہ روزہ رکھوں گا کوئی بھی ناگا نہیں کروں گا تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے غلط دیکھا اسے پتا چلا عبادت سوچم سمجھ کے کرنی ہے اپنی مرضی نہیں چلانی ایک آدمی کہتا ہے میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا شریعت اس کو شباش نہیں دیتی شریت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی شریعت اس کے اوپر ناراض ہوتی ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا نبی ہوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں اس کے باوجود میں نفری روزے بھی رکھتا ہوں ناغے بھی کرتا ہوں یہ میری سنت ہے یہ میرا طریقہ ہے جس نے اس سے راز کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے اس لیے میرے بھائیو عبادت کرتے ہوئے یہ سوچ جو عبادت آپ کر رہے ہیں کہیں بدت نہ ہو کہیں غلط نہ ہو کہیں ایسی نہ ہو جو آپ کو اچھی لگتی ہو آپ کے مولوی صاحب کو اچھی لگتی ہو آپ کے قاری صاحب کو اچھی لگتی ہو لیکن اس کے اوپر محمدی سٹیمپ نہ ہو تو ایسی عبادت سے دور رہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے اور عبادت کرتے ہوئے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی توفیق نہایت فرمائے و آخدا نا الحمد رب الم